السلام علی محمد محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہج البات سب کو سمجھنے سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ داعش کتاب دعوت شریف کے دعاؤں کے تجمہ کا سلسلہ چل رہا ہے نگر گرامی تو اور اوراد حمسہ الحمدللہ مکمل طور پر طالباً پچہتر درسوں میں تکمیل ہو گیا اور اس کے بعد تین سجدوں کے تفصیلات بھی اب تک پہنچ گئے سجدہ شکر سجدہ تلاوت اور سجدہ صاحب ان تینوں سجدوں کے بارے میں بھی تفصیلات آپ لوگوں تک پہنچا دیے ابھی اس کے بعد اب یہ الحمد للہ اورد شرورِ آشۂ اولاد عشریا کا پہلا مقدماتی درس ہے اور مجموعی دعوت شریف کا درس نمبر ایک سو باون اور داوراد عشرے کا پہلا درس بطورِ مقدمہ لوگوں کے دس حضور میں پہنچا رہا ہوں اور آج کے درس میں جو ہے اورشریہ پڑھنے کے لیے جو دعوت شریف میں ثواب لکھا ہے وہ اس کے بارے میں مختصر توضیحات ہیں اور ساتھ ہی قرآن پاک میں صبح شام اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے جو آیات ہیں ان میں سے دو تین آیات کا ترجمہ لوگوں کو پہنچا دوں گا ہاں جی اور انہیں کے مطالب کے روشنی میں آپ کو توجہ دے دوں گا کہ الحمدللہ اس پاک مسلک اے پیر کران جو ہے اس کے جو بھی عمل ہیں دعائیں ہیں عبادات ہیں نمازیں ہیں ہاں جی سب قرآن سنت کے انہیں مطابق ہے صبح شام اللہ جیسے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا قرآن باغ میں عیات ملتا ہے بسکر اللہ ذکراً کثیرہ فرما کر اور ممنوں کی صفت قرآن باغ میں گنا ہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن جو جس سے کسرت سے محبت کرتا ہے اسے کو زیادہ یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک طرقہ اوراد ہے ذکر فکر ہے تو قرآن پاک میں جو ہے اولاد پڑھنے کے حوالے سے صبح شام ویسے تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کا پانچ وقت میں پانچ وقتوں کی نمازوں فض نمازوں کے بعد دعا پڑھنا تاخبات پڑھنا ورد وظاہب پڑھنا سنت شریف جو سا سید نے فرمایا پیارے نبی سے مورو ستمنوی صلی السلم اللہ, اللہ کے پیارے نبی سے وراثت میں ملی ہوئی ایک میرا صلاح رس اللہ الحم شاہشن فرمایا جس کا اللہ کے صالح بندوں کے علاوہ کوئی اس پیا اللہ کے پیارے نبی کی عظیم ارس کا میراث کا وارث نہیں ہوتا ہاں جی اس لئے جو ہیں انہی بشارتوں کی روشنی میں اب اوراد عشریہ جو وہ ویسے اوراد خمساں تو پانچ وقت میں ہمارے مخصوص اورادیں ہیں لیکن اثر کے وقت چونکہ قرآن پاک کیا یاد میں ابھی انشاءاللہ شاء ترجمہ کروں گا ہاں جی آ, اللہ کو کثرت یاد کرنے کا صبح شام یاد کرنے کا حکم بھی ہے اور اللہ کے پیارے نبی کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے ہمیشہ اپنے ساتھ رہیں اور ان لوگوں کو خود سے دور نہ کریں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں صبح شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ذکر و فکر کرتے رہتے ہیں تو چونکہ جو ہیں صبح شام ذکر قرآن میں کثرت سے آیا ہے آسال کا وقت قرآن میں آیا یعنی آسال جو ہے اکثر علماء نے دن کے آخری حصے کو کہا ہے یعنی مغرب سے دو گھنٹہ پہلے سے لے کر جو ہے معرب تک کے یعنی وقت کو اہل لغت نے آسال کہا ہے ہاں جی یعنی اور عشی کا معنی بھی ایک شام بھی کہا ہے ایک شام سے پہلے عصر سے لے کر ظہر معرب تک کے وقت کو بھی عشی کہا ہے اور مغرب کے وقت کو بھی عشی کہا ہے قرآن میں قرآن لغات کتابوں میں تو اس طرح قرآن باغ میں بھی صبح شام اور عاشر کے وقت اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے اسی عشی کے تعداد جو ہے شام کے معنی میں ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ہے دعوت شریف میں معروف کی نماز کے بعد جو ہے نوافلات کے صورت میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اس میں مختلف نوافلات ہیں اور آشر کے بعد جو ہے دعا اورات کی سنت میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ہاں جی تو یہ الحمدللہ جو ہے ان قرآن آیات کے مطابق ہم جو کچھ کر رہے ہیں قرآن پر ہی عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات اور سنت اور آپ کے احادیث کے مطابق ہم صبح شامی اورات ذکر فکر ہوئے دوائف پڑھتے ہیں ہاں جی جس کی دلائل قرآن و سنت سے بہت سے جو ہیں آیات اور احادیث موجود ہیں الحمدللہ تو انہی ثوابات کا مختصر جو ہے ارائی کو پیش کروں گا تو عورد شریہ کے حوالے سے خود دعوت شریف میں جو ثواب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے اورادرہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اگر کوئی ہمیشہ بات اس نماز حاصل اس اورات کو پڑھے گا جوورات کے عصرے کے نام سے ہیں تو اس کی شوہاد مجھ پر مجھ محمد پر لازم ہوگی ہاں جی پیارے نبی نے فرمایا جو شغل جو ہے اثر کے نماز اور کے بعد جو ہے اورات کو پڑے گا تو اس کی شفہت مجھ محمد پر لازم ہوگی ایک ثوابیہ فرمایا البتہ چونکہ اثر کے اورات میں جو دعائیں ہیں آت القرسی اس کے اندر اس کے بارے میں موخرات کی بہت بشارتیں ہیں آئے شہید اللہ ہیں جو قرآن کے عظیم آیتوں میں سے اس کے بارے میں جو پڑھے گا اس کی بہت, بہت بڑی موخرات کی دعائیں ہیں اس کے علاوہ آئے آمین رسول ہے اثر کے افراد میں اس امین رسول کے آیا امن رسول کے پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی موخرات کی دعائیں ہیں احادیث موجود ہے ہاں جی پیارے نبی کی اور اسی طرح سورہ آخر میں امایت سالون ہے ہاں اس صورت کے بارے میں بہت فضائل ہیں ہاں حتیٰ جو شاید اس صورت کو پابندی سے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرہ نصیب فرماتا ہے اس کے ایک ثوابات میں سے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کرنے والی ہیں یہ بھی لکھا ہے ہاں جی اور اپل کے شوہاد کی مشارتیں جس طرح ہاں جی ملک کے بارے میں ہیں اس طرح سورہ امیت سالوں کے بارے میں بہت سے ثوابات قرآن پاک کی جو ہے تحصر کے اندر اور احادیث میں منقول ہے لہذا یہ جو فرمایا کہ جو شاہ اور شریعت کو پڑھے اس کے اندر موجود آیات لاہی پرانی آیات اور دعاؤں کو پڑھے گا تو اس کی شفات مش محمد پر لازم ہوگی تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں کیونکہ اس میں جو آیات پڑے جاتے ہیں بہت عظیم آیات ہیں ان کے حادث میں بہت ثواب ہارت ہوئے آگے ہیں دوسرے ثواب وہ آدمی کبھی مقروص نہیں ہوگا جو شاید اس ابرات کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اس پر قرضہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ثواب بھی سرح اب میں کے بارے میں نقل ہوا ہے یعنی اس سے مغروس قرش اتر جائے گا جس طرح سرح قیامت کے بارے میں واقع کے بارے میں ہے اور وہ آدمی تیسرا ثواب بغیر سوال نخیر و اور بغیر حساب کتاب وہ عذاب قبر کے جو ہیں جنت میں داخل ہوگا ہاں جی جو آدمی اس دعا کو پڑیں گے کیونکہ اس میں توحید واری تعالیٰ پر اور قیمت کے موضوع پر بہت چیزیں ہیں اس مبارک اورات کے اندر کیونکہ توحید علاقے کا جو بندہ ہمیشہ اقرار کرتا رہتا ہے ہاں جی حسن آیت اور آئےت شہید اللہ آئے امن رسول ان کے جو بندہ کثرت سے تلاوت کرتا رہتا ہے ان کے لیے بہت بڑی ماخرت کے بشارتیں حادیث میں کیونکہ ہمارے مثلاً بات کو زیادہ طول دینے نہیں ہے اس لیے ان سارے احادیث کو یہاں ذکر کرنا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ بات بہت زیادہ طول آئی ہو جاتے ہیں ورنہ تو ان پرانی صورتوں میں آیات میں آیات مختلف ثوابات جو لکھائیں ہے وہ جو ہے موجود ہے احادیث کی کتابوں میں تب میں ان آیات کے آئے آیت القشی کے ثوابات آئے امن رسول کی ثوابط آئے شہید اللہ کی صحبات، آیت کے ثحابات آیت القرسی کے عمایت کی کے میں ہر ایک دعا کے جو حصے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے آئے الی اللہم مالک الملک اور اس مبارک دعا کے بہت زیادہ ثوابات ذکر ہیں تو اس میں بہت عام اہم توحید الہی پر مبنی آیات ہیں جس وجہ سے یہ تمام بشارتیں ہیں ہاں جی ایمان کو تر و تازگی بخشنے والی آیات اور دعائیں ہیں اس مبارک اور رات کے اندر یہ ثوابات سن کر آپ جو تعجب نہ کریں کیونکہ یہ ان سے یہ تو بہت تھوڑا ہی لکھا ہے ورنہ جو ہے دقرآن میں دوسرا حدیث میں آپ میں سے ایک ایک کے صرف آیت القشی کے اتنے زیادہ ثوابات لکھیں آئے امن رسول کے اتنے زیادہ ثواب آئے شہید اللہ کے اتنے زیادہ ثوابات آئے اور شرۂ امائے تصاری نے ثوابات لکھیں کہ آپ جو ہیں یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ ان چیزوں کے ثواب میں احادیث میں مطالعہ کریں اور قرآن تب حاشل میں مطالعہ کریں تو ایک تو یہ ثوابات جو حضرت امیر کا بے ذکر فرمایا ایک تو جو ساسی سورات کو پابندی سے بڑھتے رہیں اللہ کی پیارنبی اس کے شفا فرمائے گا دنیا میں یہ بندہ مخروص نہیں ہوگا اور کل کے امان میں نقیر منکر کے سوال اور بغیر حساب کتاب اور عذاب قبر کے جنت میں داخل ہوگا یہ بہت بڑی مشارت ہے اس کے علاوہ جو ہے اللہ وقت میں حضرت شاہج محمد نلو رحمت اللہ نے بھی نمازر اور صبح کے بعد زیادہ سے زیادہ تاخیرات پڑھنے کا پڑھنے کو مستحب کرا دیا اور تاخید کی ہیں چناجی حقیقہ عبارت ہے فکان ہے في صبح اشد اشداخن صبح اور عصر کے بعد جو ہے اولاد کا پڑھنے میں زیادہ تاکیدی حکم موجود ہے قرآن اور احادیث میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کبھی بالغو والا سال کہہ کر یعنی صبح شام کے کر اور کبھی بھی لاشی و لوقار کہ خر یعنی معرف اور صبح یعنی شام اور صبح کہہ کر یعنی شام پر لے صبح بعد میں کہ کر جو اللہ کو کثرت سے ان وقتوں میں یاد کرنے کا حکم دیا ہے چنت سر آراف عید نمبر 25 سو پانچ میں فرماتے ہیں تر نبی سب گ وس کو ربھی نفسکا تذر واقع و خیفہ دون الجہر من القول بلغدو ولا اصل ولا تقرل من الغاخلین فرماتے ہیں اور اپنے رب کو دل ہی دل میں خوف و زاری کے ساتھ چپکے چپکے اور آرام سے صبح شام یاد کرو اور غالوں میں سے مت ہو جاؤ تجم و بارگ میں جو ہیں بالغدو والا شا صبح شام اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے حکم ہے وس کو رب, رب کی یاد کروں اپنے دل ہی دل میں تجربے کے ساتھ ہاں جی خو خو اور ہو ہو اور آ ہو بکا کے ساتھ اور دون نل من منل زیادہ جو ہے شور و شرابہ کیے بغیر ہاں جی پوری جو ہے توجہ سے خامشی کے ساتھ جو سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ہاں جی صبح شام پر میں نہ ہو جائیں تو اس مبارک دعا میں صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے البتہ اس میں جو ہے اس ساتھ میں ذکر خفی کی طرف زیادہ توجہ ہے جو اشکار پڑھیں گے اس کو یعنی بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھنے کی ضرورت اس کے سے نہ منع کر لیں لیکن آ کے ساتھ تجرب و زاری کے ساتھ جو کہ دعا کی خاص آداب ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے سن کہا میں اللہ کے پیارے نبی سے فرماتے ہیں میرے سکا مال لذین ہاں جی یا نب ہم بلغات و لشی یہ صاب صفہ کے بارے میں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے ہاں جی تو آپ سے کہا کہ اے میرے حبیب اپنے آپ کو ان کے ساتھ کرا جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہاں جی جو صبح شام اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں وس بھی نہ سکا آپ جو ہمیشہ اپنے صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ آپ ہمیشہ رہا کریں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو بلغادات والد اور اشی صبح شام صبح شام اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ان کے ساتھ رہیں اور اسی طرح سورہ انعام آئے نمبر باون میں کہا ولا تتر الدین لذینیت النبم میرا ابھی ان لوگوں کو مرادب یا صابِ صفائی کے بارے میں ہے جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے دلّی نغریب تھے اور آپ کے امرا جو ہے امیر لو کے سے کہا اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو سر اللہ نے آپ کو ساتھی سے منع کیا کیونکہ جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں صبح شام اللہ کو تو وہی بندے پسند ہیں تو کہا ولادرد اللہ دین یت ان لوگوں کا اپنے پاس سے جی نہ ہٹائیں دور نہ کریں جو یت ان رب جو رب کو یاد کرتے رہتے ہیں بالغدائے ولاشی صبح شام یہ ردون و تو اللّہ کو رضا مندی چاہتے ہوئے خوشنجی چاہتے ہوئے تو اس آدمی بھی بلغادات و شی ہے سہلے والد میں بھی بلغادات و شی سے پہلے والد میں وہ بالغو والا آثال ہے تو اور غدو سب نے صبح کے معنی میں جیسے لغت والوں نے کہا ہے بالغدو اول نہار کے معنی میں صبح کے معنی میں آصال ش شا کے معنی میں یعنی شام کے معنی میں آصال کے لغت جو ہے اصل یا شام کے درمیانی وغت قرار دیا ہیں۔ اشی رات کی ابتدائی تاریخی یا شام یہ معنی کی مانا ہے شام یعنی جس وقت دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو رات کے ابتدائی حصہ معرب اور زور سے پہلے مغرب سے پہلے آسال کا وقت یعنی اصل سے لے کر مغرب تک کا وقت اور صبح کے سورج سورج سواد طلوع ہونے سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے تک یعنی اللہ کو کثرت یاد کرنے کا حکم ہے تو ان قرآن یاد کی روشنی میں صبح شام ہاں جی عصر اور شہ مغرب کے درمیانی وقت میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا اور ان اوقات میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے کا اللہ کے پیارے رسول کو حکم دیا اور ہرمایا اس طرح صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہنے والے ممنین کو اپنے پاس سے ہرگز دور نہ کریں بلکہ انہیں کے ساتھ رہیں اس لیے حضرت امیر کبیر حید الحمدان احمد علیہ نے انہیں قرآن آیات اور احادیث کی تعلیمات کے پر احادیث پر جو ہے حدیث نبوے کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حمیشوں اور کے وقت خصوصی عطیہ اور عرد پر پڑھنے کا تاغل فرمایا جو کہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے حکم تو قرآن و سنت کا تمام مسلمانوں کے لیے لیکن عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہمیں اللہ پر اسیم توفیقات اور اللہ کا شکر ادا کرتے چاہیے اور ان اولادوں کو میرے وظائف کو جو کہ ہماری اس پاک مصدق کی خاص خصوصیات ہیں ان پہ خاص توجہ سے پڑھنا چاہیے میری اللہ تعالیٰ ہم سب ان دعاؤں کو توجہ سے پڑھتے رہنے کی توفیعتہ